رحمن و رحمۃ اللہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ہمارے شریف میں سے اورادہ اور سے ابھی دعائے تشف و شروع کرنے سے پہلے وسیلے کے عنوان پر کچھ شرائ صابلموں کو پیش کر رہے تھے اور مجموعی طور پر دعوت کا درخت نمبر ایک سو ستارہ ہے اور اوراج ہمشاہ کا درخت نمبر چوالیس ہے ہاں جی تو ابھی ہمارا وسیلہ کے بارے میں چونکہ دعت شف و وسیلہ ہے تو اس کو شروع کرنے سے پہلے وسیلہ کے جواز کے بارے میں آپ لوگوں کو دو درس قرآن سے آپ کو بتایا اور ایک درس کا روشن احادیث نوی کے روشنی میں آپ لوگوں کو بتایا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے حیاتِ مبارک میں ہاں جی آپ سے لوگوں نے جو ہے بیماری کا شکایت کیا تو آپ نے لوگوں کو دعا سکھایا کہ بھائی اس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شبہ وسیلہ کرا دے دیں ہاں جی؟ تو پھر تمہاری بیماری ٹھیک ہو جائے گا انہوں نے آپ کے تعلیمات کے مطابق آپ کو وسیلہ کرا دے دیا آپ کی ذات مبارک ہو ہاں جی اور اس طرح دعا, دعا کھی تو آپ ان کی بیماریاں ٹھیک ہو گیا بارش نہیں آیا آپ کو وسیلہ کرا دے دیا پیارے پیار نبی کے وسیلے سے جو ہے بارش آ گیا بارش نہیں آیا بیوی بی عشے نے حکم دیا اب رسول اللہ کی قبر مبارک میں عص مند سے ایک سراہ کریں تو آپ کے سے ہمیں بارش آئے گا بولا بارش آیا اس سطح اعظم علیہ السلام کے توبہ جو ہے حضرت نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نبی کو واجلہ قرار دیا دوسرے حادیث میں جو ہے محمد عالم محمد کو واصلہ کرا دیا ان کا توبہ قبول ہو گیا تو یہ سارے احادیث جو ہیں اور اور بھی تحقیقات کریں تو اور بھی سنکڑوں حادیث اس موضوع پر موجود ہے انج علیہ سلّت کے قالدین نے اپنی کتاب میں وفال توسل اللہ توسل میں کتاب میں چھبیس حدیث اس موضوع پر پہ ہمبر صدی فرمایا التشی عادیث کتابوں میں اس سے بھی بہت زیادہ ہے تو ایک حدیث کے سلسلے میں تھا اور آج جو ہے میں آپ لوگوں کو حضرت امیر کمبیر صدی المدانی رحمۃ اللہ علیہ نے وسیع کے بارے میں جو خوش فرمایا ہے اپنی کتابوں میں چونکہ دعوت شریف امیر کم کی ہے تو آپ نے اسی دعوت کے اندر اور مدد قربا میں ہاں جی بہت سے جگہوں پر آپ نے عمل وسیلہ قرار دے دیا ہے اور کچھ حدیث نقل کے جس میں ہمیں محمد آل محمد کو وسیلہ قرار دینے کا ان میں حکم دیا ہے تو آج میں اسے امیر کمبیر علیہ الرحمہ اور بزرگان دین کے تعلیمات کے روشنی میں وسیلہ کے جواز پر ہاں جی کچھ شرائط پیش کروں گا کہ وسیلہ قرار دینا جو ہے جائز شرن اور ہمارے بزرگان دین نے اپنے دعاؤں میں ہاں جی محمد عال محمد کو وصلہ قرار دیا ہے ہاں جی اس سلسلے میں جو ہے کچھ کی سیرت میں عملی سیرت میں جو ہے عمل ان انہوں نے عملی زندگی میں اپنے دعاؤں میں ہاں جی اپنے حاجات کی قبولیت کے لیے اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے انہوں نے جو ہے محمد عالم محمد کو وصلہ قرار دیا ہے ہاں جی اور عادی سے بھی نقل کیا ہے جس میں امین امیر قبی علیہ الحمن نے مدد قربا میں کہ پیارے نبی نے فرمایا تم لوگ ہمیں وسیلہ قرار دے دیں محمد آل محمد کو تم اپنے رضو میں برکت کے لیے ہیں اپنے عزت و ابرو کے عزت و کے لیے اس میں اضافہ ہونے کے لیے اپنی نعمتوں میں اضافہ ہونے کے لیے ہمیں ہم محمد آل محمد کو وسیلہ قرار دے دیں اس پر امیر کبی علیہ السلام علیہ رحمٰن نے عدیف نقل فرمایا تو یہ طالب دس نکات میرے کمبی علیہ الرحمٰ کی تعلیمات کی روشنی میں ہاں جی، بزان کی, کی تعلیماتی روشنی میں آپ لوگوں کو نقل کر رہا ہوں تو عنوان یہ کہ وسیلہ اور تبسل اور وسیلہ جو ہے سلسلہ صاحب کے پیران ترکت اور مشانہ حرکت کی تعلیمات کی روشنی میں وسیلہ کے بارے میں اور طالبان میری کمبیر ہے کہ دعوت سے میں نے لیا ہے اور مدد قربات سے لیا ہے. تو سب سے پہلے جو ہے پہلن ہوتا حضرت امیر کمبیر سید الحمدانی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے البیت علیہ السلام کو اپنی اعمال و دعائیں اور حاجات کی قبولیت کے لیے وشلہ قرار دینے کے بارے میں حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث نقل فرماتے ہیں سلاء کرا دینے کو ہن رسول اللہ کے حکم کی روشنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حت کا حدیث نقل کریں امیر کبیر سے زمدانی کہاں پر یہ کتاب محدد و قربہ معدد نمبر دو حدیث نمبر تین ہے امیر کبیر یہ حدیث نقل فرماتے ہیں انجاب ان جاویر بن عبداللہ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال و حرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقولو جاب فرماتے ہیں اللہ کے پیارے رسول فرمایا کرتے تھے یعنی ایک دفعہ ہی کہانی عقل و مطلب یہ ہے بار بار کہا کرتے تھے کئی موقعوں پر کہا فرمایا اب نہیں ہے اللہ کے پیرے رسول جو ہے فرمایا کرتے تھے ہاں جی تولو بھی محبت نَ اللہ یہ لوگوں تم لوگ ہمارے محبت کے وسیلہ وسیع کو اللہ تعالیٰ پہنچنے کا وسیلہ کرا دے دو تم ہمارے محبت کے وسیلے سے اللہ تک پہنچنے کی کوشش کرو یا ہماری محبت کو اللہ تب پڑھنے کا وصلہ قرار دے دو وشت و بنا اور ہمیں اللہ اور تمہارے درمیان میں شفیع قرار دے دو سفارشی قرار دے دو کیونکہ فین بنا کیونکہ ہمارے ہی ذریعے سے تک تمہیں عزت دی جاتی ہے اللہ سے وہ بنا توہین ہمارے ہی ذریعے سے تمہیں زندگی دی جاتی ہے وہ بنا ترزخون اور ہمارے ہی ذریعے اور برکت سے تمہیں رزق دی جاتی ہے تو اس میں جو ہے فرمایا ہمیں وصلہ کرا دے دو کیونکہ جو ہے تم ہمیں واصلہ اور ہر چیز میں اصلہ کرا دے دو اپنی عزت اور ریزی کے لیے اپنی عزت اور تغریم کے لیے دنیا میں باعظ زندگی گزارنے کے لیے بھی ہمیں واصلہ کرا دے دو اپنی زندگی اور توانی عمر کے لیے ہمیں واصلہ کرا دے دو اور تمہارے رجب میں خیر و برکت کے لیے ہمیں واصلہ قرار دے کر اللہ سے دعا کرو آخرمت خِ ذغاب امن جب ہم میں سے کوئی دنیا سے چلے جاتے ہیں ف محب تو ہمارے دو چاہنے والے ہمارے امین ہیں اماندار ہیں مغرق کل جنت کلک میں سب کے سب جنت میں ہوں گے تو اس مبارک حدیث میں جو ہے پیارے نبی, نبی اکرم نے ہمیں البیت علیہ السلام کو عزت طلب کرنے رزق چاہنے زندگی میں ہر قسم کی، خیر و بلائی میںلویت کو وشلع, چاہنے کے لیے البید کو وصیلہ قرار دینے کا حکم دیا اور ہرمایہ کہ ہمارے ہی زرع و وسیلے سے تمہیں ایزاد از زندگی رزق سب مل جاتی ہے ہاں جی جو ہے اس مبارک حدیث کی روشنی میں ہمیں ہاں جی کرا قرار دینے میں نہ صرف جواز سے بلکہ ہمارے گاؤں کی قابوت میں ان عظیم حیثیوں کو محمد آل محمد کو انبیاء کو ہاں اللہ کے بند کو وسیلہ قرار دینے میں ہماری دعاؤں کی قبلیت ہر سرد میں ہونے کی امید زیادہ ہوتی ہے اور پیال نبی نے فرمایا اللہ ابرا اللہ اللہ اگر اللہ کے نیک لوگ نہ ہوتے تو گناہ لوگ ہلاک ہو جاتے تو انہیں نی نیک لوگوں کے انفاظ سے کچھ ہے کہ برکت سے اللہ تعالیٰ دوسرے گناہوں کو بھی نعمتوں سے نوازتے رہتے ہیں کہ اصل حقدار یہ اللہ کے نیک ابرا لوگ ہیں دو ان کو اللہ دے دیں دوسروں کو نہ دے دیں یہ اللہ کے کرم کے منافی ہے لہذا ان کی برکت سے اللہ دوسروں کو بھی گناہاروں کو بھی دے دیتے ہیں لہذا جو ہے ہمیں محمد وال محمد پیارے نبی نے حکم دیا کہ تم اپنی ہمیں اپنا وہ سمے وسیلہ قرار دے دو ہمیں شفیق قرار دے دو کیونکہ ہمارے ہی وسیلے اور شفاعت سے تمہیں عزت میں جاتی ہے تمہیں زندگی مل جاتی ہے تمہارے رزق میں برکت آ جاتی ہے تمہاری حاجتیں قبول ہو جاتی ہیں اس مبارک حدیث میں یہ بیان فرمایا پھر امیر کبیر سید علیہ الحمدانی رحمۃ اللہ علیہ اسی مدد القربہ کے کتاب کے جو ہے مقدمے کے آخر میں مقدمے کے شروع جو ہے مقدمے کے آخر میں اس مدد القربہ میں نقل کرنے والے احادیث کے سلسلے میں اس میں جو حدیث آپ نے نقل فرمایا طالباً دو سو پچہتر حدیث ہے نقل کرنے والے احادیث کے سلسلے میں اللہ کے حضول میں دعا کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ اے اللہ جو ہے ہنجے خدا تعالیٰ جو ہے اللہ سے یوں دعا کرتے ہیں کہ خدا تعالی مجھے بے حق محمد آل محمد اور اصحاب کرام اصحاب کمال کے کہ جنہوں نے پیارے نبی کی پیروی کی اور مجھے جو ہے گفتار کردار میں غلطی اور رخن اندازی سے بچائے اور میرے قلم کو ہنجے ان باتوں کی طرف نہ پھیرے جو حضور سے منقول نہ ہو تو اس دعا میں جو ہے ہم نے وسیلہ کرا دیتے فرمایا میرے جو ہے قلم کو ان باتوں کی طرف نہ پھیرائیں جو حضور نے نہیں فرمایا تو عبادت کا متن میں آپ کو بہر کروں امیر قبی صحدانی نے یہ دعا کتاب محمد و قربا کے مقدمے میں اس کتاب میں نقل کرنے والے احادیث کے بارے میں اللہ کے میں دعا کیا کہ اے اللہ بحق محمد وال محمد بھاک محمد وال محمد اور بھیاق محمد اور ان حسیوں کے جنہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے اصاب دول ہیں اصاب کمال ہیں ہاں جی اعصاب بہ کمال ہیں ان کے حرمت کے واسطے اے اللہ میرے قلم کو اس کتاب میں جو ہے ایسی باتیں نقل کرنے کی طرف نہ پھیرائیں جو پیارے نبی نے نہ فرمایا ہو ہاں جی اس طرح پیارے نبی اللہ امیر کبیر محمد وال محمد کو اور اصحاب دول کو اساب آپ کے پیروی کرنے والے حقیقی معنی پیروی کرنے والے اصحاب کرام اور آل محمد کو وشرہ قرار دے رہے جو آپ کا یہ عبارت ہے مذہب اور باقی مقدمے میں آفرماتے ہوئے اللہ ہو آسمنی اللہ من الخبت والخلل اللہ تعالیٰ مجھے بچائے رکھے من الخبت والخلل یعنی ہاں جی خپت و گفتار میں غلطی اور عمل میں خلل ہونے سے گفتار اور خپت اور خلل غلطی اور رکھنا اندازی سے میرے گفتار میں اور فل کول عمل ہے ہاں جی و سے خلل سے کس چیز میں میرے گفتار میں بھی میرے عمل میں بھی ہر قسم کی کوتاہیوں سے ان میں غلطی آنے سے مجھے بچائے رکھے ولم یہ حول اور پھر نہ آئے فرماتے اور نہ پھیرائے پروردگار قلم ہے میرے قلم کو ما ان مطالب کی طرف ان باتوں کی طرف جو لمح یقل جو پیارے نبی سے نقل نہیں ہوا جو پیارے نبی نے نہیں فرمایا ان کو ان کی طرف غلط نسبت دینے کے دینے کے لئے اللہ میرے قلم کو نہ فرائے آگے اصل ہمارے موضوع سے بحق کے محمد وومنی توا منصابری محمد مصطفیٰ صلی اللہ وسلم کے حق اور حرمت کا واسطہ پروا نگارا اور میں نے طبع اور ان لوگوں کا واسطہ جنہوں نے آپ کی پیروی کی اصابِول یعنی اصحاب کمال میں سے تو یہ آپ کے حال اور اصحاب دوول اور وہ مخلص اصحاب جنہوں نے آپ کی ہر قول و وھیر میں آپ کے پیروی کی اصحاب کو بھی یہاں پر وسیلہ قرار دے دیا پیاری نبی نے خود کو اور اصحاب کو بھی صاحب میں سے جو کمال حستے ہیں ان کو بھی وسیلہ قرار دیا زینگرہ میں تو امیر کبیر حضردانی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے ہمیں وہ اپنی عملی زندگی میں اپنی دعاؤں میں محمد عالم محمد کو اس سے پہلے والے حدیث میں محمد عالم محمد وسیلہ قرار دینے کے حکم پر مشتمل حدیث کو آپ نے اس کتاب میں نقل فرمایا اور ہر مقدمے میں اپنے قلم سے آپ نے اپنے لیے دعا فرمایا کہ اللہ میرے قلم کو ایسی کسی بات پہ اس کتاب مذہب اور واقعہ اندر لکھنے ہوئے کی طرف نہ پھیرائے جو پیارے نبی نے نہیں فرمایا اور اسی دعا کو کرنے کے لیے آپ نے محمد آر آل اصحاب کا بحق محمد و من اصحاب امن اصحب الدول کے کھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وادثہ اور ان ہستیوں کا وادثہ جنہوں نے محمد مصطفیٰ کی پیروی کیا آپ کے باکمال اصحاب میں سے ساتھیوں میں سے تو آپ اور آپ کے باکمال اصحاب کا بھی اس مبارکوا میں وسیلہ قرار دے دیا تو نے کا میرے امیر کبیر علیہ رحمٰ جو ہے محمد عال محمد اور اصحاب کا بھی وسیلہ قرار دے رہے ہیں یہ آپ کی عملی زندگی امیر کبیر جن کے جو ہے تعلیمات کی روشنی میں ہم لوگ زندگی گزار رہے ہیں اس کے علاوہ جو ہے آپ نماز و حالے میں تیسری مورت دعوت ہی کے اندر نماز غفلہ میں جو ہے ہاں دور کا ترمش دعوی شریف کے اندر ہیں اس میں دوسری آخر میں دعا قنوط جو ہے دوسرے آخر میں دعا دعا ہے اس میں اپنی حاجت اللہ کے حضور سے مانگنے کے بعد جو ہے محمد عالم محمد علیہ السلام کو وسیلہ دے کر پھر اپنی حاجت و دعا کی قبولیت کے لیے اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں اس نماز غفیلہ کے اس آخری حصے میں تو وہاں عبادت یہ ہے کہ قلوت کے شعر خلوت میں انطاف اللی قضا کہ آپ اپنی حاجت بیان کریں یہاں پر اے اللہ میرے ساتھ ایسا ایسا کریں جو کچھ آپ نے اللہ سے ماننا مانگے ماننے کے بعد پھر یہ دعا اسی دعا خنو کے ایسا ہے اللہ مانتا ولی ہاں جی اللہ تو الطا ولی نعمت اللہ تو میرا ولی نعمت ہے میرے نعمتوں کو مجھ تک پہنچانے کا پہنچانے میں مددگار تو ہے تو ہی پہنچا دے سکتا ہے میرا سرپرست میں نعمتوں میں سرپرستی کرنے والا مجھ تک پہنچانے والا صرف تو ہے القادر اللہ طلبت او طلبت اللہ اور جو کچھ میں نے تجھ سے مانگا ہے اس کو مجھ تک پہنچانے پر قدرت رہنے والا بھی تیرے ذات ہیں تال محاجت اور تو جو ہے میرے حاجتوں کو بھی جانتا ہے پھر عاصل نوتا یہاں پھر یہ دعا کرنے کے بعد پھر میں نے کمبیر فرماتے ہیں خس القاع پشمت درگاہ میں سوال کرتا ہوں حق محمد وعل محمد علیہ السلام اس میں امیر کبیر آپ دیکھو عملاً آپ جو ہے تولے کے قنون میں محمد عالم محمد کے وسیلہ کرا دے فرماتے ہیں اے اللہ محمد وعال محمد علیہ السلام کے حق اور حرمت کا واسطہ لمہ قز تہایہ رب العالمین کہ تو ار عالمین کا پالنے والا میرے حاجت کو پورا فرما رواقع دیتا تو میرے حجت کو قرآمہ یا رب العالمین اے عالمین کا پالنے والا تو اس میں امیر کا بن علیہ رحمٰ نے باغہ عمل انجائے نماز قبلہ کے جو میں جو ہے آپ نے فاص الو کا بحق محمد نوال محمد کہہ کر, کر محمد عالم محمد کو وسیلہ قرار دیا ہے ہاں جی علامہ تر درگاہ میں سوال کرتا ہوں دس بے دعا ہوں سوال کرتا ہوں بحق محمد وال محمد العالمین اے رب العالمین تو میری دعا کو قبول فرما میری اس حاجت کو قبول فرما میری اس مشکل کو آسان برما ہاں جی اسی طرح جو ہے یہ دعا اس دعا کے اندر ہے اور چونکہ ہاں جی اس میں گنجائش ہے کمی تو باقی جو ہے ابھی امریکہ بیر کے دعوت میں اور بھی بہت سے مقامات پر بھی وسیعلے کے بارے میں آپ کی تعلیمات ہے وہ انشاءاللہ ہم کل کے درخس میں آپ لوگوں کو بتائیں گے